مغرب کی نماز کا وقت ہمارے یہاں پاکستان ہندوستان میں جو طلوع اور غروب کا نظام ہے ایک گھنٹے اٹھارہ منٹ تو ہر موسم میں رہتا جیسے ہماری یہاں فجر مغرب اتار چڑھاؤ ہوتا تو ایک گھنٹے سے لے کر ایک گھنٹے پینتیس منٹ یہ اس کا دورانیہ موسم کے اعتبار تو ایک گھنٹے اٹھارہ منٹ ضرور رہتا لیکن یہ یاد رہے جغرافیائی لحاظ سے پاکستان ہندوستان میں اور تقریباً افغانستان سرت تک یہی معاملہ لیکن دیگر ممالک میں دوسرا نظام جیسے یورپ ہے یورپ میں ایشان کا وقت ہوتا ہی نہیں دو مہینے تک سورت جو ہے وہ اٹھارہ ڈگری نیچے اترتا نہیں پندرہ ڈگری پر کھڑا رہتا ہے تو اب مغرب کے بعد میں بعض لوگوں نے کہا جب شرط نہیں پائی گئی تو نماز ہی نہیں لیکن چونکہ پانچ نمازیں حدیث سے منصوص ہیں اس لیے علماء نے ہمارے احوت یہ ہے احتیاط اس میں ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد عشاء بھی پڑھنی چاہیے تو باہر والوں نے یہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سست ہو جائیں نماز میں تو وہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میں مغرب کے عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں تاکہ عادت بھی رہے اگر قبول ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانے اور ان کے ذمے اگر نماز نہیں ہے تو بھی اگر وہ ایشا کی نماز پڑھ لے تو نفل تو بہرحال ہو جائیں اب رہا اس کی نیت کیا ہے علامہ کاظمی صاحب رحمت اللہ تعالی نے اس پر فتوی یہ دیا کہ مطلق ایشا کی نیت کر لے ٹھیک تو ہمارے یہاں یہ یاد رہے کہ جب تک ایشا کا وقت شروع نہیں ہوگا مغرب کا ختم نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا کیلنڈر آپ ملاحظہ فرما لیں کم سے کم ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ زیادہ زیادہ ایک گھنٹہ پینتیس منٹ ٹھیک ہر نماز کا یہی حال ہے فجر کا وقت جب تک طلوع آفتاب نہیں ہوگا فجر کا وقت رہے گا زہر کا وقت اس وقت تک رہے گا جب تک اثر کا وقت شروع نہ ہو جائے اور اثر کا وقت اس وقت تک رہے گا جب تک مغرب شروع نہیں ہو جائے مگر اس میں کلام ہے سمجھنے کی ضرورت اعلی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ جب یہ گھڑیوں کا نظام چلا تو اس کا تخمینہ لگایا کہ اثر کا انتہائی وقت جو ہے سورج غروب ہونے سے بیس منٹ پہلے تک ادا ہو جائے بغیر کسی کراہت کے اثر کی نماز ہو گئی ٹھیک جتنا وقت بڑھے گا اتنی کراہت بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ سورج غروب ہونے میں اگر دو تین منٹ باقی اور اسی دن کی اثر کے اثر کی نماز ہے تو بھی نہیں چھوڑیں گے اور اثر کی نماز سورج غروب ہونے تک بھی پڑھ لیں بلکہ جو علماء اکابر جو ہیں انہوں نے یہ تک لکھا کہ بالکل سورج غروب ہونے کے وقت میں آپ نے مغرب پڑھی مکروب مکرو تحریمی کے ساتھ ادا ہوگی لیکن واجب العیادہ نہیں بلکہ یہ فیل اس کا مکرو تحریم فرض کیجئے کہ آپ نے دو رکعت نماز پڑھی سورج غروب ہونے سے پہلے اب ایک رکعت پڑھی آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد تو بھی اس کا ارادہ نہیں نماز لوٹائی نہیں جائے گی. بخلاف اس کے فجر کی نماز اگر آپ نے پڑھی فرض کیجئے ایک رکعت نماز تو طلوع آفتاب سے پہلے پڑھی دوسری رکعت طلوع آفتاب کے بعد پڑھی یہ نماز لوٹائی جائے گی اب اس میں علماء کا کلام یہ کیوں لوٹائی جائے وہ نماز کیوں لوٹائی نہیں جائے گی جو مغرب میں پڑھی آپ اس میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اثر کے بعد مغرب کا جب وقت شروع ہوا تو نماز کا وقت تو ہے نا مغرب کا یعنی کسی نہ کسی نماز کا وقت ہے لہذا لوٹائی نہیں جائے گی مگر گناگار ہوگا جان کر کے اتنی تاخیر کرے سورج نکلنے کے بعد نماز کا کوئی وقت نہیں ہے. اس لیے اس نماز کو لوٹائے گا اور وہ جو بخاری شریف اور سیاہ ستا میں حدیث ہے کہ جس نے ایک رکت پالی تو اس نے دونوں رکعتیں پالی اگرچہ وہ سورج نکلنے کے بعد بھی نماز پڑھے تو اس کی ہو جائے گی لیکن فتوا علماء نے اس پر نہیں دیا اس کے خلاف بھی چونکہ حدیثیں ہیں لہذا ایک رکت کے بعد اگر سورج طلوع ہو جائے تو ایسی فجر کی نماز لوٹائی جائے گی کب لوٹائی جائے گی اس میں بھی آلح فاضل بریلوی کا تخمینہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے بیس منٹ گزر جائیں اب یہ اشراق کا وقت ہے اب اپنی نماز کو لوٹائے ہوئے